اعمالنا. من ندی و بل مل ہوں شریکل اشو تو مر سو ما بال غير الحديث الله, الله عليه وسلم وشمع النور محدتا قوامت للمتت كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله استمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سی وجلک منسوح کا یا ایوہ الذین آمنوا اتاقوا اللہ حق دقاته من آتا موتن اللہ وانتم مسلمون یا ایوہ الذین آمنوا اتاقوا اللہ اقول قولا صدیدا یسلح لکم ما مالکم ویغفر لکم جنوبکم ومن یتیع اللہ ورسوله فقد قاد قوضا ملکل ملک تو دل ملک منتق مشا تو ہندو منت و تو دل منت بھی کل شل سدری ویسے ابری وحلوکد تمل پولی ام لوگ چلتے جان ہے اسلام پر تب نہیں پرواہ مجھ کو اپنی جانگی کو توسیف پڑھائی اور بزرگی پوریائی اللہ انتشار کے لیے غائب ہو جاتا ہے ہمیں فائدہ فرمایا اور ہماری ہدایت کے لیے ہم لیا علیہ السلام کو حقوق فرماتے رہے بیچتے رہے جس کی آخری گڑی یہاں محمد رسول اللہ ہو بادلوں کے شمار غروب السلام نہ دل ہو عموماً تمام انبیاء علیہ مسلط وسلام پر خصوصاً اللہ کے آخری پیغمبر امام المدین رسول تقلین امام خدا جناب محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے اللہ تعالی نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا اللہ مسل وسلم مبارک رہے محترم تھا میں ہفتہ قبل اس موضوع پر مستگو کرنے کی کوشش کی وہ موضوع تھا پہلے ایمان کے لیے استقامت کا ہونا ضروری ہے آج کے اس فتب عجمہ میں جی کسی موضوع سے ملتا جلتا استقامت کی راہ میں اہل ایمان کو سابق قدم رہنا چاہیے وہ موضوع تھا کہ اہل ایمان کے لیے استقامت کا ہونا ضروری کتنا ہے اور آج کا یہ موضوع کہ اہل ایمان کو استقامت کے اوپر ثابت قدم رہنا ضروری और जब तक एक इंसान इस अपने अंदर पैदा नहीं करता आप इस बात को अच्छे तरह समझने की कोशिश करें उसका नैया हमेशा डामाड डोर है हमेशा वो इधर से उधर उधर से इधर دل اس کا مطمئن نہیں ہو پاتا اور اہل ایمان کو ایمان کی راہ میں دل مطمئن کرنا پڑے گا گرچہ اس معاملے میں اسے کہ ہی مشق ستم بنایا جائے جو بھی اس کے ساتھ معاملہ درپیش ہو اسے اٹل رہنا ہو بات تو یہ ہے کہ استقامت کی راہ سے دو چیزیں ہٹا دیتی انسان استقامت کی راہ سے دو ایسی چیز ہے جو انسان کو ہٹا دیتی ایک ہے لالچ دوسرا ہے خو یہ تو ایسی چیز ہے اور ایسی بیماری ہے کہ انسان کو استقامت کی راہ سے ہٹا کر کے کہیں اور پڑک دیتی المختصر یہ کہ انسان لالچ میں آ جاتا ہے بھائی کاروبار چل رہا ہے پریشانیوں پہ پریشانیاں بھی آتی جا رہی ہے اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ آج اگر دس ہزار کی آمدنی ہے تو چلے ہم بیس ہزار کی آمدنی کریں کل اور اگر یہ معاملہ جائز طریقے سے کرتا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن معاملہ آ یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ بیس ہزار کی آمدنی کیسے ہو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے اب انسان کیا کرتا ہے ہمارے پاس تو اتنی پونجی ہے نہیں اتنے رقم تو ہے نہیں تو ہم کریں تو کریں کیا تو اب ایسا کرتے ہیں ہم لونگ لے لیتے ہیں سود کے اوپر انٹرسٹ کے اوپر ہم لونگ لے لیتے نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایسے جال میں جا کے وہ انسان پھنستا ہے کہ استقامت کی کار ہٹ جاتا ہے لالچ ہٹایا اس کو دوسرا خوف ڈر ہوتا ہے انسان کے دل میں پتا نہیں ہم یہ عمل کریں گے نیک عمل کریں گے قرآن وسنت پر چلیں گے ہمارے گھر والے ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ ہمارے بازو والے ان سے ہمیں خطرہ لاحق ہے تو دو ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو استقامت کی راہ سے ہٹا دیجیے کبڈر کیوں ہو جاتا ہے یہ پتا نہیں ہم اگر اس راستے میں چل نکلیں گے تو ہمارے ساتھ پریشانیاں آ سکتی ہیں مصیبتیں آ سکتی ہیں بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں اگر دیکھیے میں لے کر رہا ہوں تو ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا اللہ کے بندے استقامت کے آج بند آ جاتا استقامت کا مانا بڑا وسیع و عریض ہے رب پر اتنا توکل ہوتا ہے اہر ایمان کا اس معاملے میں اتنا توکل ہوتا ہے کہ پیروں میں کبھی ڈگمگاہٹ نہیں آنے دیتا عقیدت اتنا زبردست ہوتا خرید وقت عقیدہ ایمان مانتا ہوتا اس کے اوپر چڑھنے کا دل ملک منتشا پتنج ملک میں منتشا و منتشا و تو دل منتشی نکل ہے کل شہ اتنا زبردست توکن ہوتا ہے اتنا زبردست بھروسہ ہوتا ہے تو تل ملک ہے اتنا زبردست ہوتا ہے کہ ملک کا مالک میں جو شریک ہے پورے دنیا اگر ہم سے ناراض ہو جائے تو بھی ہماری کچھ نہیں بگاڑ سکتے پورے دنیا اگر اگر اللہ کچھ نہ بگاڑنا چاہے اور اگر اللہ ہمارا بگاڑنا چاہے تو پورے دنیا میں مل کر کہہ کہ ہمیں کوئی اچھا راستہ بتلانا چاہے تو نہیں بتا سکتا مانی علی ماتی علی ما من آتا والا من جن تو جس کا دوست رب بن جاتا ہے ساری کائنات مل کے اسے کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور جس کا دشمن رب بن جائے ساری کائنات مل اس کی اچھائی اور بھلائی اسے نہیں دے سکتی یہ عقیدہ اہر ایمان کا ہوتا ہے ملک من منتشا وہ جسے چاہتا ہے ملک سے ہم کنار کر دیتا ہے دولت سے ہم کنار کر دیتا ہے دولت کے پوحتا اور انبار لگا دیتا ہے مالکل ملک توتل ملک منتشا منتشا جسے چاہتا ہے کل بھی کر دیتا ہے وہ تو عزت منتشا وہ تو دل منتشا جسے چاہتا ہے عزت سے ہم کنار کر دیتا ہے زمین کے پستیوں سے اٹھا کے آسمان کے بلندیوں پر پہنچا دیتا تو دل منتش ابھی کل اور جسے چاہتے ہے آسمان کی پلنگوں سے اٹھا کر کے لمب کی پشتیوں میں پٹک دیتا یہ ساری قدرت تو اگر کسی کے پاس ہے تو وہ دبل شریف کے پاس ہے ایمان کا بھی نہیں ہوتا لیکن جو ایمان نہیں ہوتا صرف زبان سے کلمہ ادا کرتا ہے زبان سے لا الہ تو کیا کہ نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں زبان سے جو کہتا ہے ان کا چیز ہمیشہ گھل گلبل رہے گا اس لیے نا اللہ قدر اللہ کا قدری وہ بندہ اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا اللہ کی شان کو نہیں جانا اللہ کے قدر و مند کو اس نے نہیں سمجھا رب کعبہ کی قسم اگر وہ بندر اللہ کی و قیمت کو سمجھا ہوتا اللہ کی شان جلال شریک کے شان کو سمجھا ہوتا تو کبھی پیروں میں ہنچ گورے نہیں آنے دیتا پر قرآن پڑھو سمجھ میں آئے گا واقعی آپ دیکھو سمجھ میں آئے گا امبی الحمد السلام کے واقعات بھرے پڑے گا قرآن میں ایک ایک طرف سے پڑھتے جاؤ آپ کو پتا چل جائے گا اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا ان کے مقام کو کوئی اور پہنچ سکتا ہے آپ پڑھو قرآن پتہ چلے گا ان کے اول کا تبکر اللہ بحدول شریف نے قرآن میں فرمایا ان کے اونچے مقام کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان کے بلند مقام کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وہیں پر کی بے دفی اور بے بسی بھی تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ ایک طرف سے دیکھو آپ کو پتا چل لیکن اہل ایمان ہو تب تو یہ عقیدہ ہو اہل ایمان ہو تب تو یہ سمجھے کہ یہ پریشانیاں اگر ہے خیر ہی و شر ہی ہمارے مقدر میں یہی لکھا ہوا ہے اس لیے ایسا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ایسا نہیں تھوڑی سی پریشانی آئی اور کبھی اس کے دروازے دے کبھی اس کے دروازے تھے کبھی اس مالوی کے چکر لگائے کبھی اس کے چکر لگائے لگا کہاں سے ہمیں تالیس دی جائے کہاں سے ہمیں ڈنڈا دی جائے اور ہمارے لیے خدا پن کے ہو کر جائے جی اہل ایمان اتنا ڈھول ملے ان کا نہیں ہوتا اولاد نہ ہو نہ صحیح رزق نہ ملے نہ صحیح اہل ایمان کا سیدھا یہ ہوتا ہے سمانت تو رب ہے روزی دینے والا تو رب ہے یہ زمین مردہ ہو جاتی اس زمین کے اوپر بادلوں کے بدل لا کے بارشیں برسات کا ہرا بھرا کون کرتا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کا دعوی اہل ایمانی کرتے ہیں ان کا کیڑا سنو گے سنو قرآن کیا کہتا ہے رب نکشا ہی جاتا سما بات وس دل نہ پوری آیت کو آپ پڑھے پتا چلے گا اللہ شریک ہے جس نے آسمان بنایا تدیم کی پیدائش کی رات دن کا الٹ فیر کیا رات دن کام دورست ہوا نہ جانا ہوا کشتیوں کو سمندروں میں لے کر کے لوگوں کے منافع کے لیے یہ کشتیاں چلتی ہیں کس کے حکم بھی کون ہے جو آسمانوں سے بدلی لا کر کے بارشیں برسا کر کے اور زمین سے ہرا بھرا گلے ہوا کر کے انسان کو فائدہ پہنچاتا آگے اسی میں آ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا بنانا چاہتے ہیں اس کے باوجود بھی انسان عقل نہیں رکھتے اس کے آگے اللہ فرما رہا سے میتھک بعض لوگ تو ایسے ہیں اللہ نا سے میتھ من دون اللہ, اللہ کے رو جیسے اللہ سے محبت کرنے چاہیے اللہ کے بندوں سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ جیسے اللہ کی محبت ہونی چاہیے دل میں بندے کی محبت ہوتی ہے بندے سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں بولو آج کا مسلمان ایسے ہے کہ نہیں ہے زبان تو کلمہ ادا کرتا ضرور ہے لیکن دل میں محبت کسی اور کی بسی ہوتی ہے इस तकत इसका नाम है नहीं इस तकाम है हम ब्या की जिंदगी को देखो पता चलेगा उठा कुरानूसल इस्लाम का वाक्य पढ़ो अजूब इस्लाम का वाक्य पढ़ो बीमारी तुझे भी होती है दो दिन चार दिन पांच दिन हुए और टपला खाने शुरू कर दिए कभी डॉक्टरों का चक्कर ये तो जाहिर सी बात सुन्नत है रभी की जरूरी है लेकिन डॉक्टरों का चक्कर के अलावा आप करते हां जले बाबाओं के पास जले मौलियों के पास अल्लाह के बंदो 18 साल बीमार रहे 18 साल जिसम उनके अंदर कीले पड़ गए जिसम से बदबू आना शुरू हो गया जिसम से बदबू आना शुरू हो गया گاؤں والے محلے والوں نے کہا گھر والوں نے کہا کہ یہ بیماری کئی ہے تو ناؤ کے سارے کے جسم پہ لگ جائے سے اٹھا کے بیابان میں چھوڑ دو جنگل میں چھوڑ دو اٹھایا یو علیہ السلام کو ایک بیابان میں چھوڑ دیا بڑی دولت اللہ نے دی تھی بڑا مال تھا کہیں دینیا تھی سب چھوڑ کے چلی گئی ایک دی پاس رہی بڑی خدمت تھی بڑی یادگار تھی اللہ کے بندو استقامت سمجھو استقامت بڑی تھی بڑی تھی, تھی وہ بیچاری دن بھر کام کرتی گیوں کے دروازوں پہ کپڑے دھوتی پتھریں ملتی نوکرانی کے کام کرتی کچھ ملتا لا کر کے شوہر کو کھلا کہاں ارد کیے شوہر کی جس ہدمت کر سکے شیطان ہمیشہ راستے میں روڑے لٹکانے کی کوشش کرتا ہے تیری بات کہنے لگا تیر شوق کافی بیمار ہے میں ایک مشورہ دوں کون سا مشورہ فلاں جی کا ایک بہت بزرگ انسان ہے اس کی قبر ہے ایسا کرو وہاں جا کر کے کچھ چہوے رکھ دو اور اس سے استدا کر لو ہو سکتا ہے تیرے شوہر ٹھیک ہو جائے وہ بھی تو ندی کی بیوی تھی <laughs> کہنے لگی تو شیطان ہو تو ایمان پہکانا چاہتا ہے میرا کاشا یہ نہیں کرتے تو اتنا تو کر سکتے ہو نہ جا کر کے کہ وہاں جا کر کے رب سے وہاں کو صرف وہاں کھڑی ہو جاؤ اور جا کر کے یہ کہو کہ رب سے شہد یا بھی دلوا دے یہ بات تھوڑی سی نہیں کہا ایسے نہیں کروں گی میں نے اپنے شوہر سے پوچھوں جانتی ہے سلام کے پاس کھانا لے کر کے اسے کھلاتی ہے بڑے پیار سے بڑی ادب سے کہتی ہے ایسے ایسے بزرگ نما انسان آیا تھا اور آ کر کے یہ, یہ مشورہ دے کر کے گیا ہے نبی تے جلال میں آ گئے کہنے لگے کہ مجھے ٹھیک ہونے تو سو گھوڑے تجھے ماروں گا اللہ, اللہ. نبی تے سوچ رہے جو بیوی اتنی محنت کر کے لا کے کھلا رہی ہے لیکن عقیدے کے معاملے میں اس حالت میں مجھے ڈانٹتا اور کہتا ہے مجھے ٹھیک ہو جانے تو سو گھوڑے ماروں گا یہ پرواہ نہیں کہ اگر یہ بھی چھوڑ دے مجھے تو پھر کہیں کہ نہیں رہ جاؤں گا بھروسہ رب پر ہے کہ ساری کا علاق چھوڑ دے تو چھوڑ دے رب مجھے چھوڑنے والا نہیں یہ اپیلا ہوتا ہے اہل ایمان کا استقامت اسے کہتے سب کوڑے ماروں گا یہ کیوے پورے جسم کو کھانے لگے جسم میں تو کوئی گوشت پوچھتا بچا نہیں تھا اٹھارہ سال کی بیماری فاضیر لکھتے ہیں کہ یہ کیڑے جب دل کے اوپر تیس مارا زبان سے آہ نکلتی وہ انتار اللہ جی کو کو کے یہ کیڑے اب دل کا جو گوشت تھا کر تھوڑا بچا ہوا تھا جہاں سے تیری یاد کیا کرتا تھا تیرہ ذکر اسکار کیا کرتا تھا یہ کیڑے اس کے اوپر بھی اب ڈنک مار چکی ہے اب وہاں حملہ کر چکی ہے صاحب اندان اللہ کو اگر رحم نہیں کرے گا تو اس کا اعنات بھی کوئی نہیں ہے کہ رحم کر سکے تو دیکھ رہے نبی کا جہاں پر اللہ نے اس کے اونچے مقام کا تذکرہ فرمایا ان کے پر مقام کا تذکرہ فرمایا وہی پر ان کی بے کسی اور بے بسی کا بھی دس گہرا ہے آج تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے تب کلے کھانے شروع کر دیتے حکم ہوتا ہے اجازت ملتی ہے اب دیکھتے کیا ہو اٹھو اور کچھ بریج اپنے پیر کوئی زمین پہ مارو یہاں سے جو پانی کا چشمہ نکلے اسے پیو نہاؤ ذرا گھر کر کے نہاتے ہیں پیتے ہیں کیا بھی ہو جاتی ہے اللہ اس قسم کو پوری کیسے کر اب اس بیوی کے جسم میں تو جان ہی نہیں رہی یہ تو میری خدمت کرتی کرتی اتنے پریشان ہوتی ہے جسم میں گوشت ہی نہیں رہے یہ سب کو کھائے گی کہاں رہ پایا اللہ نے کہا ایک کام کر بخوش جگ سب سکے والی ایک جھاڑو لے اور ایک مرتبہ لگا دے تیری کسم بھی پوری ہو جائے گی اللہ, اللہ رب کپور رہی ہے لوگوں لو رب سے مانگو استقامت اسے کہتے اس کے اس کا نام ہے منتشا و دل منتشا بھی نکل گئے آج ہمارا اتنا بالکل ہو جاتا ہے کہ ہم فور بہت جاتے اور راستے سے ہٹ جاتے ہیں بھائی قرآن کریم آپ کو پتا چلے امبیا کے حالات زندگی کو اللہ کے ربی جناب رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے میدان میں کتنی پریشانیاں اٹھائے آپ کو پتا ہے جب مشرقی نے یہ دیکھا اے چار ہفتے کے اندر اندر چار بڑے جھٹکے لگے مسکیت کو پہلا جھٹکا تو یہ لگا حضرت علی حمدہ مسلمان ہوئے دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ حضرت غور فارو مسلمان ہوئے تیسرا جھٹکا یہ لگا کہ آ کر کے جو بولو اللہ کے نبی سے یہ بات کہے تھے جو لینا چاہو لے لو لیکن یہ دعوت و تبلیغ کو چھوڑ دو چوتھا جھٹکا یہ لگا کہ برو ہاشم اور برو عبد المتلف کے خاندان والے مشرق بھی اور کافر بھی یہ ہے تو پیمان کر لیا کہ اگر نبی یہ مکرم جنام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ پر کو انگولی اٹھائے گا ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے مشرقین نے دیکھا اگر ان کے خلاف کوئی بات ہم کرے تو پورا عرب اور مکہ خون سے لالہ اظہار ہو جائے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مٹا دیے جائے سوشل بائکاٹ کا ارادہ کرنے کے سوشل بائکاٹ سمجھ رہے ہیں سوشل بائکاٹ نہ کھانا پینا اس کے ساتھ نہ شادی بیاہ ان کے ساتھ نہ لین دین ان کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کیا جائے یہاں تک کہ صحیفہ تیار کیا گیا کار کے دیوار پہ چسپا کر دیا گیا سوائے ابو رابطہ کے پوری مسکیم میں شامل ہوا یہ بنواشی مربن المطل والے مطلب والے ایک جگہ میں ہوا شعبے ابھی طالب پہ محسور ہو گئے چاروں طرف سے ان کے اوپر راستے بند کر دیے گئے نتیجہ یہاں تک ہو گیا تھا ان لوگوں کا کہ کوئی سامان کھانے پینے کا آتا وہ زیادہ قیمت پر خرید لیتے یہاں آنے تک نہیں دیا جاتا ان کے بچے اور عورتوں کی دھوپ کی وجہ سے چیز جو نکلتی وہ باہر تک پہنچ جاتی تھی چمڑے بھی گو کر کے چوزا کرتے تھے درخت کے پتیاں کھا کر کے دیا کرتے تھے لگے بندو یہ مصیبتیں تو آئی ہیں نا یہ مصیبتیں تو نہیں آئی ہیں نا یہ تو جھیلنا نہیں پڑا سوچو تو ذرا لیکن بھروسہ رب کے اوپر بھروسہ اللہ پر تھا تبکل اللہ پر تھا اور استقامت اسی کا نام ہے استقامت اسی کو کہتے ہیں چاہے جو بھی آ جائے ہمارے راہ میں چاہے جتنے روڑے لٹکائے جائیں ہمارے راستے میں چاہے جتنے بھی مصیبتیں خالی کی جائیں لیکن عقیدہ اس بندی کو ان اہل ایمان کا ہوتا ہے کہ رب ہمارا ساتھ ان اللہ, اللہ ہمارے ساتھ ہے نبی کے مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے اور گارے شوور میں جا کر کے چھپے حضرت کے پیر میں ہچکو لیا گئے اللہ کے نبی کافی یہاں تک پہنچ چکے ہیں تھوڑا سا اگر جھانپ لے تو دیکھ لیں کہ ہمیں پکڑ لیں گے اللہ کے ربی نے قرمائی اللہ, اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ عقیدہ اہل ایمان کا ہوتا ہے کہ مسلم کی گھڑی میں چاہے جتنی بھی پریشانیاں ہوں رب پر بھروسہ ہوتا ہے اور سنو جس کا رب پر اتنا عقیدہ ہو جائے اور بھروسہ ہو جائے زبردست انتخابات اختیار کر لے تو جان دیدی ہی بھی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ہم نہ ہوا اگر یہ عقیدہ انسان کا ہو جائے تو سن لو اللہ کی ذات ہے دیا نکل ہے ساری بھلائی تو اسی کے قبضے قدرت پہ ہے انکالا کل شد یعنی ہر چیز پر مقادر ہے اللہ کے بندو ایمان اگر اپنے آپ اہل ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو استقامت پر چل جاؤ تمام طریقے کی مصیبت تر تم سے چھٹ جائے گی اور ان شاء اللہ وہ تكون ورث مننا القلب تجمي لنا بالصحابة وملاقاء ربنا تقبل منا إنك أنت الصلوين علينا وطبع علينا إنك أنت الضوار ورحيم وآخر دوانا على الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله لما دره ونستعينه ونستغفيره ونرد اللہ انسور انفسنا ومن سیات اعمالنا من جهد اللہ فلا مدلل ومن يدلل فلا هادي لہ فا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اہدر اولا شريك لہ و اشہدو ان محمدًا ابتوه و رسول و اما بات فانا خیر الحديث کتاب اللہ و خیر لذی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشار العلوم المحدثات وحکل محدثات البدعه وكل بدعه في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اي الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد والاله محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك محمد وعلى ال محمد ما بارك تعالى ابراهيم ما دار ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يقرب الى الانسان من دائ الى القرب انا نل فرشاه المنكر بغيتكم لا لتذكرون او ذكر الله